سورہ طا کی آیت نمبر سینتیس سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے اللہ جل جلالہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی رب شراہلی صدری وہ سرلی امری جنا چاہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی فرمایا کہ لقد اوتی تسول کا یا موسا اے موسا آپ نے جو چیزیں مانگی ہیں وہ آپ کو دے دی گئی ہے پھر اللہ جل جلال ان آیات میں ان احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو مسا علیہ السلام پر اس سے پہلے ہو چکے اس دفعہ تو آپ نے درخواست کی ہے آپ نے مانگا ہے تو ہم نے دیا ہے اس سے پہلے بغیر مانگے ہم نے آپ کو دیا ہے تو اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی اس دفعہ تو ہم نے احسان کیا ہے پیغمبری دی ہے اور آپ کی دعائیں قبول کی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر احسان کیا ہے اِذْ اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَا جب حکم بیجا ہم نے تیری ماں کو جو سناتے ہیں فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا چونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں یعنی موسا علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت ختم کر کے رکھ دے گا تو اس نے بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بارہ ہزار بچوں کو قتل کیا ہے بس بچہ پیدا ہوا پکڑ کے لے جاتے اس کو ضبع کر کے پھینک دیتے مساصلاسلام جب پیدا ہوئے ہیں تو اب مشکل ہے تو ان کی ماں پریشان تھی اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا سنو انقی فتبی ہم نے تمہاری اما کو یہ سمجھایا یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو بچے کو صندوق میں ڈالو فق وفی ہفلیمی پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو فلی القلیمل پھر دریا اس صندوق کو ڈال دے کنارے پر یہ اخوب واد الاد تاکہ اس صندوق کو اٹھا لے میرا دشمن اور اس کا دشمن یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ترتیب کے ساتھ ہوگا تو علیہ کا محبت اور میں نے اپنی طرف سے تمہارے چہرے پر ایک محبت ڈال دی جو بھی دیکھتا پیار کرنے لگتا حالانکہ وہاں تو دشمن ہیں اور ان کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے علاقے سے ہی بچہ آیا ہے لیکن دیکھنے والا جو ہے ان سے پیار کرنے لگتا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش اور ہمت نہیں کر پاتا ولی تسنا اور تاکہ آپ کی تربیت ہو میری آنکھ کے سامنے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کی تربیت ہو ادی اختل حل عد المالامک پھولو یہ اس وقت کا قصہ ہے جب کہ تمہاری بہن تمہاری تلاش میں فرعون کے گھر چلتی ہوئی آئی پھر تم کو دیکھ کر اجنبی بن کر جیسے پہچانتی نہیں ہے اس بچے کو کہنے لگی مسا علیہ السلّت السلام کو دودھ پلانے کے لیے بہت ساری عورتیں آگے آئی کہ اس بچے کو بچا لیا جائے لیکن مسا علیہ السلہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے تو اس لڑکی نے جو مسا علیہ السلام کی بہن ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے مسا علیہ السلام کی بہن نے کہا فتح کم آئ کھولو میں تم لوگوں کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو سنبھال سکے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے لوگوں کو تو ایسی ایک عورت کی تلاش تھی انہوں نے قبول کیا بالکل اس بچے کو زندہ رکھنا ہے ابھی اور تمہاری بہن جو ہے تمہاری ماں کو بلا لائی ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا تھا تو کتنی پریشان تھی تو اللہ تعالی نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو یہ بچہ میں آپ کو دوبارہ واپس کرتا ہوں واپس ہو گیا دودھ پلانے کے بہانے بچہ جو ہے دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا فرجانہ کئی امی کا کئی تقرر آئین والا تحزن اور ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس واپس کیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے تاکہ وہ خوش ہو جائے ولا تحژ اور پریشان نہ ہو دیکھو کتنے سارے احسانات ہم نے کیے ہیں تمہارے اوپر وہ قتل تنف سن فنجینا کا مین کا اور پھر آپ نے جوان ہو کر مصری قبطی شخص کو تھپڑ مار کر جان سے مار ڈالا ایک تھپڑ مارا تھا ایک وہ قبطی جو ہے مر گیا مسا علیہ السلام اتنے زیادہ طاقتور آدمی تھے اور غصے والے آدمی تھے بہت پھر آپ ڈر گئے کہ اب اللہ مجھے سزا دے گا اور یہ فراؤنی مجھ سے بدلہ لیں گے تو ہم نے کیا کیا فن کا من الغم ہم نے آپ کو اس غم سے آزاد کر دیا آپ نے استغفار کیا تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کو بھاگنے کے لیے ہم نے راستہ دے دیا آپ چلے گئے مدین وفتننا کا فتونہ اور ہم نے آپ کو طرح طرح امتحان کیا بہت امتحان ہم نے کیے ہیں آپ کے فلبست سنین نفی اہلی مدین آپ پھر وہاں مدین والوں کے پاس سالو آپ وہاں پر رہے کہا جاتا ہے کہ وہ اٹھائیس سال تک وہاں رہے پھر سے باغ گئے جوان تھے اس وقت تو وہاں پر پھر اٹھائیس سال تک رہے تم مجی تالا قدریا موسا اور مدین پہنچنے کے بعد اب وہاں کئی سال تک رہے پھر ایک خاص وقت پر تم آگئے جو کہ ہم نے متعین کیا ہوا تھا کہ اس وقت موسا سے بات ہوگی اور ان کو پیغمبری دی جائے گی وسطنا تو نفسی اور بنایا میں نے تجھ کو اپنا خاص موسا میں نے تجھ کو اپنا خاص بندہ بنایا یعنی پیغمبر بنایا ادہ کا بھی آیا اور آپ کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی وہ کیا تھی آخو کا بھی آیا موسا علیہ السلام آپ اور آپ کے بھائی میرے جو احکام ہیں ان کو لے کر جائیں توحید کی دعوت دیں اور یہ معجزات آپ دکھائیں یہ لاٹھی سانپ بن جاتی ہے اور ہاتھ جو ہے چمکتا ہے آپ کا ولا تنیافی وکری اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا دونوں ڈٹ کر مضبوطی کے ساتھ کام کرنا الہبا الا فر آؤن جائیں آپ دونوں فرعون کے پاس یقیناً وہ حد سے گزر چکا ہے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے فکولا لہو قین آپ دونوں اسے نرم نرم باتیں کریں لا یتذکر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نرمی سے وہ نصیحت حاصل کرے اور یخشا یہ اللہ تعالی کے خوف سے ڈر جائے اللہ جلج علہ نے مساعلیہ علیہ و السلام پر بہت زیادہ احسانات فرمائے ہیں بہت زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر اللہ جلج علہ نے فرمایا ہے کہ آپ پیدا ہوئے تھے بس اس وقت سے مشکلات شروع تھی لیکن ہر وقت ہم نے آپ کو مشکلات سے نکالا ہے آپ جب پیدا ہوئے تو فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا ہم نے آپ کو کتنے خوبصورت طریقے سے نکال لیا آپ کی ماں جو ہے آپ کی جدائی میں پریشان تھی تو ہم نے ایسا کر دیا کہ آپ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے آخر پھر اپنی ماں کی طرف واپس چلے گئے اور پھر آپ جب جوان ہو گئے تو آپ نے غلطی سے ایک مصری کو مار دیا وہاں سے بھی ہم نے آپ کو بچایا بس ابھی آپ پیغمبر بن گئے ہیں آپ کی یہ دعائیں بھی ہم نے قبول کی ہیں جو ابھی آپ نے مانگی ہیں رب ارب بشراحلی صدری کہہ کر تو ابھی آپ چلے جائیں فرعون کے پاس اور ہمارا کام جو ہے کریں موسا علیہ السلاۃ کی والدہ اور ان کی ماں کا نام بعض لوگوں نے یوہانز لکھا ہے اور بعض لوگوں نے لہیانہ بنت یسمت بن لادی لکھا ہے اور بعض لوگوں نے ان کا نام بارخا لکھا ہے اللہ جل جلالہ نے مث علیہ السلاۃ والسلام کو فرعون سے بچانے کے لیے ایک عجیب بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ علقیۃ علیہ کا محبت کہ میں نے آپ کے چہرے پر ایک ایسی محبوبیت رکھ دی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا محبت کرنے لگتا یہ بہت عجیب بات ہے اور یہ چیز ہم نے جیل میں بھی دیکھی ہے جب دشمن نے ہمیں مختلف جگہوں میں پکڑا ہے ہم نے دیکھیے کہ سب لوگوں کی وہ پٹائی کرتے تھے اور اصل میں وہ پکڑنا ہمیں چاہتے تھے نا ہمیں پکڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا لیکن جب ہماری طرف آیا تو کہتے تم تو اتنے اچھے آدمی ہو یہاں کیا کرتے ہو کہ بھئی غلطی سے یہاں آ گئے جنازے پہ جا رہے اور بہت ساری باتیں تو اللہ جو ہے اپنے بندو کی حفاظت عجیب عجیب طریقے سے کرتا ہے دوسروں کی سب کی بٹائی ہو رہی ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں حالانکہ ہم پکڑے جائیں تو بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے اس لیے کہ ہمارے پاس نہ کوئی کاغذات ہیں پکڑے جائیں تو پھر شاید چھٹنے کا بھی امکان نہ ہو اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حفاظت کرنے والا تو ہے تو ہی حفاظت کر مجھے کچھ بھی نہیں معلوم اللہ تعال حفاظت کرتا ہے فراؤن کو دیکھو مصالیہ سلاۃ وسلام کو مارنے کے لیے اس نے بارہ ہزار بچوں کو قتل کیا ہے اسی بچے سے ڈر رہا تھا نا اصل میں وہ لیکن وہ بچہ جو ہے اس کے گھر کے اندر آ گیا اور تربیت بھی خرچہ بھی سب کچھ فراؤن خود کرتا تھا فراون ہی نے مصالیہ سلاۃ والسلام کی تربیت کی پرورش کی ان کو بڑا کیا ہے سمجھ میں آئی بات جب اللہ تعالی کسی دشمن کو ختم کرنے کے ارادہ کرتا ہے تو اس کے گھر میں ہی کی ترتیب بنا دیتا ہے دیکھو اللہ تعالی نے امریکہ کو ختم کرنے کے ارادہ کیا تو طالبان کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ امریکہ خود یہاں آ گئے خود یہاں آئے اور ہر روز مرتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کل ان ہم مثال علیہ والسلام کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے یہ بہت لمبا واقعہ ہے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته